صلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی عظمت کے کیا کہنے جن کے آداب کے بارے میں رب تعالی ارشاد فرمائے کہ ان سے اس طرح کلام کرنا ہے اس طرح پیش آنا ہے اللہ اکبر جی ہاں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وہ بل والدین احسانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اِمَّا يَبْلُغَنَّ کی الْكِبَرَ عہد ہوما او قلعہ ارشاد فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا فلاں کل لہما اف تو انہیں اف تک مت کہنا وَلَا تن ہر ہوما اور انہیں جھڑکنا مت وکل لہما قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا وقف لہما جرا حقب المین الرحم اور ان کے لیے آزی کے بازو بچھا دینا وہ کربر ہم ہوما کما رب اور اپنے رب کے حضور ارض کرنا اے مالی کو مولا ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا بچپن نے مجھے پالا ہے اللہ اکبر میرے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین والدین کا عدم و احترام کس قدر زیادہ ہے اندازہ لگائیے بالخصوص بڑھاپے کے اندر تاکید کی جا رہی ہے ربطہ کی طرف سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے اف تک مت کہنا اف کلمہ بہت ہلکا ہے جی ہاں بسا اوقات والدین کے بڑھاپے میں اولاد کو سخت آزمائش ہوتی ہے ان کی سماعت وہ نہیں رہتی جو, جو جوانی میں تھی ان کی بصارت وہ نہیں رہتی جو جوانی میں تھی چڑ پن پیدا ہو جاتا ہے بسا اوقات اس ذوق کی وجہ سے بستر پر بولو براج کا سلسلہ ہوتا ہے اولاد یاد رکھے کہ کسی بھی حال میں والدین کا ادب اپنے دامن سے نہ جانے دے صبر سے کام لے ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب یہ اولاد بچپن میں تھی بستر پر بولو براج کرتی ماں نہ سردی کو دیکھتی نہ گرمی کو دیکھتی جب بیٹے کو تکلیف ہوتی تو والدین بھی تکلیف میں آ جائے کرتے تھے بیٹے کو کوئی ازمائش ہوتی تو والدین بھی ازمائش میں آ جائے کرتے تھے ذہن نصیب اولاد بھی یہ سوچے اور یہ سمجھے کہ آج میرے والدین پر یہ وقت آ چکا ہے تو میں اپنے وقت کو یاد کروں آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی خاص طور پر بڑھاپے میں تاکید فرمائی ہے رب کائنات عزوجل نے حسن سلوکی فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں جھڑکنا مت اللہ اکبر اولاد کو چاہیے کہ ہر حال میں صبر سے کام لے ہر حال میں صبر سے کام لے بالفرض اگر والدین کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے تو درگزر سے کام لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجراطا فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم